سوال ہے کہ کیا کوئی شخص حضور علیہ السلاۃ والسلام کی معراج کا انکار کرے تو وہ کیا کافر ہو جائے گا ایسے بھی ہیں نا معراج کا انکار کرتے ہیں دیکھیں سفر معراج کے تین حصے ہیں ایک ہے اسرا یا اسرا دوسرا ہے معراج اور تیسرا ہے عراج یا عروج تین سٹیپس ہیں اس کے پہلا ہے اسرا قرآن پاک سے نص قطعی کے ساتھ ثابت ہے مندر پر پارا شروع ہی یہی سے ہوتا ہے سبحان اللہ اصراب عبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر ترجمہ ایک انزل ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہائید مہربان محمد والا پاکی ہے اسے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقساطک جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے صدر الفاظ المد مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں کہ ستائیسویں رجب کو معراج ہوئی مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیت المقدس یا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نصرِ قرآنی سے ثابت ہے ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے کہ حضور علیہ السلط و السلام مسجد حرام سے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام سے مسجد اقساء تک تشریف لے گئے ایسا نہیں ہوا اگر کوئی شخص کہتا ہے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے انکار قرآن کیا نسر قطعی کا قرآن شریف کے آیت کا اس نے انکار کیا یہ ہے پہلا اسٹیپ اسرا اس کا انکار کفر ہے اور آسمانوں کی سیر اور مناظر کرک میں پہنچنا احادیث صحیح معتمدہ مشورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں اس کا منکر انکار کرنے والا گمراہ ہے یعنی کوئی یہ شخص ہے کہ آسمانوں پر حضور علیہ اللہ تشریف نہیں لے گئے تھے مسجد اقساء کے بعد مسجد اقسام میں نماز میں امامت فرمائی نہ امبیا کرام علیہ السلام کی اس کے بعد حضور علیہ السلّہ وسلم آسمانوں پر تشریف نہیں لے گئے تو چونکہ اس کا ثبوت صحیح احادیث سے جو کہ تواتر کے درجے پر نہیں پہنچتی مگر تواتر کے قریب پہنچتی ہیں اگر تواتر کے درجے پر پہنچے تو تواتر حدیث کی اصطلاح ہے تو اگر تواتر کے درجے پہ پہنچتی تو اس کا انکار بھی کفر ہوتا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور فاروق اظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ان کی خلافت پر جو دلائل جو احادیث ہیں وہ تواتر کے درجے پر ہیں لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کسی کی بھی صحابیت یا خلافت کا کوئی منکر ہوگا تو وہ کافر ہے دار اسلام سے خارج ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر گمراہ ہے تو اب دوسرا حصہ جو تھا اس کا انکار کرنے والا یعنی آسمانوں کی سیر تک کا وہ انکار کرنے والا گمراہ ہے پھر عروج یا اعراج وہ کیا ہے تیسرا حصہ پہلا حصہ تو تھا اسرا دوسرا معراج اور تیسرا اعراج یا عروج معراج کیا تھا وہ جو آسمانوں کی سیر وغیرہ کرنا پھر ایرا عروج یا اعراج وہ کیا ہے صدر الفاظ فرماتے ہیں کہ یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوکل عرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا خاتح یعنی خطا کار ہے تو یہ تین سٹیپ ہیں پتہ چلا ایک ہے اسرا ایک ہے معراج اور ایک ہے عراج تو اسرا کا انکار یعنی مسجد اقساط تک کی سیر کا انکار کفر ہے مسجد اقساں کے بعد آسمان آسمانوں پر تشریف لے جانے کا انکار گمراہیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کرنے کا انکار یہ خطہ ہے واللہ تعالیٰ عالم